ہد امور بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا ناشکری شکری کرتا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عرحت بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توکھ اور بھڑکتی آگ بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی یعنی آمیزش کافور ہے وہ کافور کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے اپنے محلوں میں سے اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے یوفون بنظر و يقافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسكينا و یتیما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 تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے ان خوف میرونا کم قریم اللہ شروع کر دوں سرو رو وَجَزَاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَنِيرًا بے میں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شاد مانی دی اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے جنت میں تختوں پر تکیا لگائے ہوں گے نہ اس پہ دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھر قواریر تقدیر رو اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے اور اوپر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا وہ یسقون فیھا کأس کانہ مزاجھا سن جبیلہ عیناً فیھا تسن ما سلسبیلہ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ بِالْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنصُورًا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سل سبیل کہتے ہیں اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے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 وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء او كان سعيكم مشكورا اجب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت ان کے بدن پر ہے قریب قسمس کپڑے اور کنا دیس کے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستری شراب پلائی ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلاح ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی ان نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاسْبِرْ لِحُبْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اسم ربك وَمِن فَسجد له وَسَبِّحْهُ لَيلاً بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو انجیلت و یورو اہم و یَ ضرور اہوم یوم فمن شاء اتخذ خلا ربه سبيلا شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اون ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما اور تم کیا چاہو اگر یہ کہ اللہ چاہے بیشک وہ علم وحکمت والا ہے اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے صدا العظیم